एक काफिर थानवी के मानने वाले काफिर गंगोई के मानने वाले खोते अब्दुल बहाब की नाजायज औलादेवड़े आजाना ले आना अपने कमांडर को यहाँ पर तेरा कमांडर की तो पतलून गीली कर दी थी पिछली दफा हमारे सुन्नी मुस्लिम भाई ने लिया भाई अपने कमांडर को यहाँ लिया भाई हम बैठे है यहाँ पर आजा भाई روم میں آؤ نا ہاں روم میں آؤ نا تمہارا کمانڈر ہے نا وہ تو کمانڈر دیوبندیوں کے کمانڈر ایسے ہی ہوتے بھائی وہ اپنے گھر سے ہی نہیں نکلتے بےچارے دیوبندیوں کے کمانڈر اپنے گھر سے ہی نکلتے وہ نکل رکھا بھائی کمانڈر وہ بےچارا اپنے گھر سے ہی نہیں wo, rakhha, بھائی, و, ہی نکلتا یار یہ کیسے کمانڈر ہیں دیوبندیوں کے جناب یار جناب دیوبندیوں کے اچھا دیوبندیوں کے جو کمانڈر مسلمانوں کو قتل کرنے کے نکلتے ہیں مسلمانوں کے گلے کاٹنے کے لیے نکلتے ہیں خود کچھ حملے کرنے کے لیے نکلتے ہیں مسجدوں میں دھماکے کرنے کے لیے نکلتے ہیں مزارات کو بموں سے اڑانے کے لیے نکلتے ہیں یہ ہے دیوبندی کمانڈر جناب دیوبندی کمانڈروں کے آپ کام دیکھیں جناب دیوبندی, دیوبندی کمانڈر جو ہیں وہ نکلتے کس لیے ہیں گھر سے شر پھیلانے کے لیے اور جناب فتنا پھیلانے کے لیے اور جناب مسلمانوں میں فتنا کرنے کے لیے کیونکہ یہ منافقین کی جناب جو ہے نسل سے ہیں تو منافقین کا جو کام ہے وہ اب بھائی تو آ جاؤ نا مناظرہ کر لو نا لے آؤ نا اپنے کمانڈر کو لے آؤ چیلنج تم کر رہے ہو نا ہم تو چیلنج نہیں کر رہے چیلنج تم کر رہے ہو نا تو لے آؤ اپنے کمانڈر کو لے آؤ اپنے طالب علم کو لے آؤ اپنے کھوتے ہوتے کو جو بھی ہے جناب لیاؤ اس کو ذرا مائک پر تو آؤ یار یہ یا تم ایک تو تم مائک پر نہیں آتے دیکھو بھائی مائک پر جو ہے یہاں پر دو افراد کا آنا منع ہے ایک تو یہاں پر جو ہے خواتین کا آنا منع ہے اور دوسرا مائک پہ ہجڑوں کا آنا مانا ہے ٹھیک ہے تو سلمان بیٹا ایک منٹ سے بند کرو تو ایک جو ہے نا ایک تو خواتین کا آنا مانا ہے اور ہجڑوں کا آنا منع ہے اگر آپ ہجڑے ہو تو بھی نہیں آنا اور اگر آپ کوئی خواتین میں سے ہو تو بھی نہیں آنا ٹھیک ہے تو اگر آپ مرد ہو تو آ جاؤ مائک پہ جناب اور اگر آپ ہجڑے ہوں گے تو آپ کہو گے میرے پاس مائک نہیں ہے یا آپ کہہ گے مجھے آواز نہیں آ رہی ٹھیک ہے اب آپ فیصلہ کر لو جناب آپ فیصلہ کر لو آپ کیا ہو آپ جو ہے ہجڑے ہو یا آپ کوئی خاتون ہو یا آپ کچھ اور ہو جناب جو بھی ہو بتائیں مائک پہ منع ہے ہاں جناب مائک پہ سسٹر کا منع ہے لیکن جناب جو ہے مائک پر اس کے علاوہ جو ہے وہ جو مخنص ہوتے ہیں جنہیں خواجہ سرا بولتے ہیں ان کا بھی منع ہے وہ بھی نہیں آ سکتے اب دیکھو جناب وہ ابھی تک بیچارہ وہ پی ایم میں لگا ہوا ہے کمانڈر بھائی کمانڈر بھائی آ جاؤ ہماری عزت داؤ پہ لگ گئی ہے کمانڈر بھائی آ جا ہماری عزت داؤں پہ لگ گئی ہے پرکچے اوڑ رہے ہماری عزتوں کے کورڈر بھائی تجھے تھانوی کا واسطہ تجھے گنگوہی کا واسطہ تجھے امبیٹوی کا, کا واسطہ تجھے نانوتری کا واسطہ آ جا بھائی آ جا ان کے روم میں آ جا یہ ہماری مٹی پلیت کر دیں گے ہماری ایسی کی تیسی کر دیں گے جی بالکل جناب کالا جو ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے خانہ کعبہ کا جو گلاس ہے وہ بھی کالا ہے کھانا کعبہ کا گلاس بھی, کا بھی کالا ہے بھائی جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو کا رنگ بھی کالا تھا بلال حبشی کا سنی تیرے بھائی آپ روم میں ابھی آتا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کتنے نس گیا وہ سیف سیف لیا کمانڈر نو گلی ہو گئی سکی ہے نہیں سکی اس کی می سنیا بڑی گلی کی دن یار نہ کر جا سکا پنکھا شنکھا لا اے سی ویسی اتنے لا ویٹر شیٹر لا سکا اٹھا ہی نہیں اٹھیا بستر سے او بستر سے اٹھایا نہیں اٹھا یہ چلا تو نہیں کیا ہے کی نہیں سیف وہ تو شیطان دی سیف ہے مجھے پتہ ہے تو بول تو مائک پر تو آئے گا نہیں او سیف نس تو نہیں گیا ہاں جی ٹی بھائی نس تو نہیں گیا او یار انج نا کر او ملنگ دادا آگے او ملنگ دادا آگے او ملنگ, آگے بھائی. او ملنگ نے ہینڈ ریس کر چھڑیا بھائی ملنگ یہ بتا کہ کمانڈر دی جو گلی ہوئی سی وہ سوکی نہیں سوکی اور تجھے ایک منٹ نہیں تجھے دو منٹ دیں گے سی تھی یہ بتا پہلے کمانڈر دی سوکی یا نہیں سوکی وہ جو گلی کی تیسی اس دن اور اٹھیا نہیں اٹھیا وہ جو کہہ رہا تھا اس کو لے کر کب آؤ گے ارے وہ بھی بتا دیں گے پہلے یہ سوال تو کرنے دے نا سوال تو کرنے دے بھائی پہلے یہ بتا کہ اس کو بستر سے اٹھا یا نہیں اٹھا اور اگر اٹھ گیا تو وہ جو ہے ادھر آ کیوں نہیں رہا ہے है? مناظرہ کر لو مناظرہ کر لو وہ سیف بھی آ گئے جی مناظرہ کر لو جی مناظرہ کر لو اور تم لوگوں سے کیا کریں ہم تم تو پیچھے تالیاں بجانے والے ہو تم سے کیا مناظرہ کریں ہیں سیف مائک لے کر نہیں آتا تو مائک لے کے آتا ہے دے دے مائیک اس کو چلا جی مائک دے دیا جی آ جا جی مائک اور بھائی میں تو یہاں پر سوال پوچھنے آیا تھا کہ جو شخص حاضر و ناظر کے مسئلے کا انکار کرتا ہے حاضر و ناظر نہیں مانتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا کیا وہ کافر ہوگا مشرق ہوگا بدتی ہوگا ملاحد ہوگا کیا ہوگا وہ میں جو ہے وہ دنوں سے اس بارے میں پریشان ہوں کیا آپ لوگوں کا اس بارے میں کہنا ہے کیا حکم لگاتے ہیں آپ لوگ تو یار وہ کمانڈر بھائی گئے وہ گئے ہوں میں پاکستان نا تو ان شاء جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پریشان نہ ہوں یہ تو سنی یہ مسلم صاحب ہیں جو غائب رہتے ہیں تو اس بات کو تھوڑے مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرنے والا یا علم غیب کا انکار کرنے والا وہ کافر ہوگا مشرق ہوگا بدتی ملحد کیا ہوگا وہ تو ذرا ضب وہ فکا حنفیہ کی روشنی کے اوپر اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے ذریعے ذرا حکم لگا دیں تاکہ مجھے پتا چل جائے میں کافی پریشان ہوں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یار بات سنو ملنگ یار تم کتنے ڈھیٹ انسان ہو کتنے ڈھیٹ انسان ہو یار تم ان موضوعات پہ اتنی دفعہ تم جلیل ہو چکے ہو اتنی دفعہ جلیل ہو چکے ہو سارے مناظرے تم ہار چکے ہو اور جناب جو ہے وہ پھل پھلجھڑیاں چھوڑنے کے لیے تم یہاں پر آ جاتے ہو ہاں تم پھل پھلجھڑیاں چھوڑنے کے لیے یہاں پر آ جاتے ہو اتنی دفعہ تو تم جلیل ہو چکی ہو حاضر و نازر کے مناظر پر تم ہارے ہو علم غیب پہ مناظر بدتم آ رہے ہو استمداد کے مناظر پہ تم آ رہے ہو ارے تمہارا کون سا ایسا عالم ہے جو آج تک ہم سے جیتا ہے بتا دو ذرا بتا دو ذرا کوئی ایسا عالم ہے کوئی ایسا عالم ہے تمہارا تمہارا کوئی کمانڈر ہے کوئی ایسا جناب وہ, وہ گیدڑ نما کمانڈر ہے اس نے آج تک کبھی کوئی کسی بات پہ جو ہے وہ یہاں پر کبھی کوئی کسی کو قائل کر سکا ہے ہاں جی آپ بتاؤ کبھی کسی کو قائل کر سکا ہے پچھلا جو مناظرہ تھا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے اس میں جو جناب تم نے تو اپنے بڑے بڑ اپنے بڑے بڑے مولویوں کو کافر کہہ دیا تھا تم نے تو جناب اچھا مزے کی بات یہ پچھلا مناظرہ جب ہوا اور ان کو کمانڈر کو جب دلیل دی گئی کہ دیکھو جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے خود جو ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یا غوث آدم شعی اللہ کہنا جائز ہے تو کہتا ہے وہ کمانڈر کا بچہ کیا کہتا ہے پتہ ہے لطیفہ سنے آپ لطیفہ وہ کہتا ہے جناب ہمارے گنگوری صاحب فرماتے تھے ہمارے گنگوری صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے جو ہے نا صرف شریعت میں ان کو, ان کو مانتے ہیں ہم طریقت میں نہیں مانتے اب بتاؤ طریقت میں وہ ایک مشرق سے بیت کی بھی ہے طریقت میں ان کے دیو بندیوں نے ایک مشرق سے معاذ اللہ بیت کی بھی ہے کہہ رہے ہم طریقت میں نہیں مانتے ہم شریعت میں مانتے ہیں یا دیوبندیوں کا اسلام کیا ہے دیوبندیوں کا ایمان کیا ہے دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے دیوبندیوں کا عقیدہ اب دیکھیں اشرف علی تھان کو دیکھ لیں رشید احمد گنگوئی کو دیکھ لیں قاسم نانوتری کو دیکھ لیں ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا خفیہ کلمات لکھے کیا کیا خفیہ کلمات لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال لانا گھوڑے گدے کے خیال لانے سے بدتر ہے اب ایسا عقیدہ کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے یہ عقیدہ دیوبندیوں کا ہے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل پر ان کو اعتراض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عادل پر اعتراض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب دی پر اعتراض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اصد البشر ہیں نور ہیں اس پر اعتراض ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ان کو جو تعریف ہے توصیف ہے وہ سرکار کی پسند ہی نہیں آتی ان دیو بندیوں کو ان کو کوئی پسند ہی نہیں آتی یہ حال ہے ان لوگوں کا اور جناب یہاں پر آ کر جو ہے فلجڑیاں چھوڑتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ علم غیب کو اگر کوئی نہ مانے حاضر نازر کو کوئی نہ مانے تو جناب اس کے ایمان کا کیا جو ہے معیار ہوگا ابے بھائی بات سن اگر جا کر جو ہے تیرے کو بہت شوق ہے مناظرہ کرنے کا تو اپنے کمانڈر کو یا کسی کو یا تھی آنا تو آجا بھائی کوئی ہم ٹائم سے طے کر لیتے ہیں آجا ہمارے روم میں آ جا بیٹا آ جا ہم دے دیں گے کہ علم غیب کو نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے اور سرکار کو حاضر و ناظر نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے گمراہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو یہ سارے بھی سوالات ہوتے جواب دے دیں گے ہم تیرے باپ کے نوکر نہیں ہیں کہ تم نے سوال کر دیا اگر ہم تیرے کو فور جواب دینے کے لیے بیٹھ ہیں ٹھیک ہے آ بیٹا کسی کو بھی لیا کوئی ٹائم سیٹ کر لے آ کوئی ٹائم سیٹ کر لے آج کرنا ہے مناظرا کل کرنا ہے پرسوں کرنا ہے کب کرنا ہے کون کرے گا تیری طرف سے مناظرہ? دیوبندی بتا دہشت گردوں طالبانی دہشت گردوں ملا صوفی صوفی محمد کے جالی جناب جالی شریعت کے دعوے داروں مولانا فضل اللہ کے دہشت گرد گروپوں کے دیوبندیوں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرنے والوں مسلمانوں پر خودکش حملے کرنے والوں مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں مسلمانوں کے گلے کاٹنے والوں اسرائیلی کے اور یہود و نسارہ کے ایجنٹوں ہندوؤں کے غلاموں تھانوی کے جناب تھانوی کے جناب تمہیں تھانوی اتنا اچھا لگتا ہے تمہیں تھانوی اتنا اچھا لگتا ہے اتنا محبوب ہے کہ اس کی کفری عبادتوں کی تم تعبیلات پیش کرتے ہو اس کی کفری عقائد کی تم تعبیلات پیش کرتے ہو ڈوب مارو تم چلو برپانی میں دیوبندیوں تمہارے اندر کا ذرا سی بھی غیرت ہے نا لیکن غیرت تو تمہارے اندر ہے نہیں تو اس لیے تم یہ بے غیرتوں کی طرح دانتی نکال سکتے ہو بے غیرتوں کی طرح تم دانتی نکال سکتے ہو ملنگ اور کچھ نہیں کر سکتے تو تمہارا یہی حال ہے کوے کھانے والوں مندروں کی प्रसाद کھانے والوں اندرا گاندھی کو دیوبند کے جلسے میں بلا کر تخریح کرانے والوں ہندو پنڈتوں کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والوں ان کے لیے تالیاں بجانے والوں ان کے لیے نعرے لگانے والوں دیوبندیوں شیتانوں لانتوں تمہارے सारी یہی ہیں ساری دنیا تم پر تھوک رہی ہے ساری دنیا تم پر تھو چو کر رہی ہے ساری دنیا کے سامنے تم جلیل و رسوا ہو چکے ہو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تمہارا بیڑا غرق ہو گیا ہے تمہارے دیوبندی ملا نے تمہارے دیوبندیوں پہ کفر کے فتوے لگا دیے صوفی محمد نے قادی حسین کو کافر بول دیا ہے صوفی محمد نے مولانا فضل الرحمان کو کافر بول دیا صوفی محمد نے ساجد میر کو کافر بول دیا علماء دیوبند کو کافر بول دیا کس نے ایک دیوبندی ملا نے ایک دیوبندی ملا نے سارے دیوبندی ملاوں کو کافر بول دیا جناب مبارک ہو یہ ہوتی ہے اللہ کی لاٹھی آواز اسے کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بےآواز دیوبندی خود دیوبندیوں پر قفر کے فتوے لگا رہے ہیں اور لگاؤ سنیوں پر اور لگاؤ مسلمانوں پر شرک کے فتوے تو یہی ہوگا تمہارے ساتھ بیٹا تمہارے ہی جو ہے تمہارے ہی نکلیں گے کوئی اندھی کاڑے مُلا نکلیں گے وہی تمہارے اوپر کفر کے فتوئے لگائیں گے اب بکتوں ان لوگوں کو تم بیٹھ کا بیٹا یہ ہے اللہ کا عذاب تم پر یہ ہے تم پر اللہ کا عذاب جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماض اللہ ہمارے جیسے بشر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گائے معاض اللہ علّہ ماض اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور سے نہیں سن سکتے صرف قریب سے سن سکتے ہیں یہ سب چیزیں ان دیوبندیوں بندیوں کے عقیدے میں شامل ہے یہ سب چیزیں ان جیو کے عقیدے میں شامل ہیں حضور صلی اللہ وسلم کا نماز میں خیر آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے حضور صلی اللہ دیکھو یہ بےغر کو دیکھو یہ دیکھو حضور صلی اللہ وسلم کی گستاخیاں سن کر حسرا ہے یہ دیکھا یہ اس کا اسلام ہے یہ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں سن کر یہ ہس ہے مسلمان جو ہے توبہ تخر اللہ کر رہے ہیں اور یہ دیوبندی ہنس ہیں یہ ہیں ان لوگوں کے عقیدے دیکھا آپ نے اس سے پتہ چلتا ہے یہ کتنے بڑے جناب مسلمان ہیں کتنے بڑے مسلمان ہیں یہ لوگ اور کتنے بڑے توحید پرست ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر یہ ہنس رہے ہیں بےغیرت ڈوب مرو چل پر پانیوں میں ڈوب مرو بےغیر تو تمہیں اسلام کو بدنام کر دیا پاکستان کو تم نے بدنام کر دیا ساری دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد تمہاری ویسے کہا جا رہا ہے بے غیرتوں کچھ شرم کرو خدا کا خوف کرو اور دانت پھاڑ لو بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی علم غیب کا انکار کرنے والا کافر ہے لو سنو تمہارا جواب تم جواب مانگ رہے ہو نا سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی علم غیب ماننے والا بس... کافر ہے کافر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا کلی انکار نہ کرنے والا بلکہ بعض علم غیب کا انکار کرنے والا وہ گمراہ ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے وہ مسلمان ہے وہ مومن ہے جو یہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے وہ مسلمان ہے مومن ہے اور جو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے کلی علم غیب کا جو انکار کرتا ہے کچھ بھی علم غیب نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کافر ہے اور جو بعض علوم پر اعتراض کرتا ہے وہ گمراہ بدین ہے آئیے قلم ہے اب آ جاؤ مائک پہ بتاؤ تمہارا دوسرا کیا ہے اور دوسرا تم مجھے یہ بتاؤ میں تمہارے سوال کا جواب دے دیا اب تم مجھے یہ بتاؤ صوفی محمد کی جو شریعت ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر سے نہیں نکل سکتی تمہارا بیوبندی ملا جو ہے وہ کہتا ہے عورت جو ہے سوائے حج کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اس کے بارے میں بتاؤ یہ قرآن و حدیث میں اس کے حوالے سے تمہارا کیا تمہارے مولوی کا تو یہ کہنا ہے جناب کہ عورت حج کے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو تمہاری گھر والی تو جاتی ہوگی باہر شاپنگ کرنے کے لیے ہاں تمہاری جو ہے گھر والی تو گھر سے باہر شاپنگ के کے لیے جاتی ہوگی کیا चाहिए چاہیے اس کے بارے میں اس کو देना चाहिए مار دینا چاہیے گولی جناب تمہاری آپ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے اسکول لینے کے لیے کچھ گھر کے لیے اس کو تو میرے خیال سے گولی مار کو اغوا کر لینا چاہیے پانی لے یار تھوڑا سا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے فتویٰ لگایا کہ حضور صلی اللہ وسلم کے بعض علم غائب کا انکار کرنے والا وہ تو کافی رہے اور کلّی کا انکار کرنے والا تو جو ہے وہ جو ہے وہ گمراہے ہے نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں فکا حنفیہ کی کتاب میں کہیں پر یہ کسی کتاب فکا حنفیہ کی کسی کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر تو جو ہے وہ اسی طرح سے آپ نے بولا تھا نا اسی طرح سے کچھ کم و میں آپ نے بولا تھا تو یہ مجھے کسی فکہ حنفیہ کے کسی فتوا کی کتاب میں سے نکال دو آ, جیسے جے وہ عالمگیری ہے بھئی اچھا میں نے الٹا بول دیا چلیں جیسے بھی جو کچھ بھی انہوں نے فتویٰ دیا ہے کس کو کافر کا ہے یا کس کو گمراہ کا ہے کچھ بھی کہا ہے تو مجھے وہ عالمگیری میں سے بزاجیہ میں سے یا زیو تطا خانیہ میں سے قاضی خان کتنے فکہ حنفیا کے بڑے بڑے معتبر فتو ہیں بریلی مانتے ہیں انہیں دیوبندی مانتے ہیں ذرا مجھے ان میں سے اس طرح کا کچھ فتوا نکال کر دکھا دیں تو وہ دوسری بات یار وہ, سنت یار وہ یہ تھا کہ حاجی امداد اللہ محاجر اللہ علیہ نے جو لکھی ہیں نا باتیں ان سے بعد میں, میں رجوع کر لیا تھا جو, انہوں نے یہ جو لکھا تھا نا فیصلہ ہفت مسئلہ اس سے بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا اسی لیے حضرت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے انہوں نے اسی لیے یہی کہا تھا اور بعد میں حاجی صاحب نے رجوع کر لیا تھا اس سے تو جے وہ, وہ بھی آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق وہ بھی ان کو نہیں مانتے تھے نا رجوع کر لیا تھا انہوں نے تو کتابوں میں لکھا گیا نا پہلے ایک بات لکھ دی بعد میں اس سے رجوع کر لیا جس طرح آپ کے مولجی احمد رضا خان صاحب نے پہلے جی وہ شاہشمل شہید پر کفر کا فتویٰ لگایا بعد میں جے و تم تمہید المان کے اندر لکھ دیا کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا تو منظور مفتی منظور احمد فیضی صاحب بریلویاں جو ان کا فتوا موجود ہے اگر آپ کہیں تو ان شاء کو میں اصل دکھا دوں گا مہر والا اس کے اندر انہوں نے آپ کو یہاں تقریر کرنے کے لیے مائک پر نہیں بلایا آپ کو یہ کہا ہے آپ جواب دو صحیح ہے نا اور آپ نے یہ کہا کہ آپ کتاب میں سے دکھا دو قرآن و حدیث میں ملتا ہے سرکار کے علم غیب کے ثبوت ٹھیک ہے اب آپ کو احناف کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ یا دیگر کے قول آپ کو درکار ہے اگر آپ کو قرآن و حدیث جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا قرآن و حدیث میں جو سرکار علی صلاحت السلام کے علم غیب کے بارے میں دلائل موجود ہیں اگر وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ٹھیک ہے نا اگر وہ تو آیات آپ کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں لیکن آپ نے کبھی ان کو غور کیا ہی نہیں ان آیات پر آپ نے کبھی ان آیات پر غور کیا ہی نہیں کبھی آپ نے ان آیات پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو علم غیب دے سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے قرآن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہما ہوا ہوا غیبی بزنین اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ غیب بتانے میں بکیل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ غیر بتانے میں وکیل نہیں یہ آیا تو کبھی آپ کو نظر ہی نہیں آتی نا آپ اندھی ہو جاتے ہو یہ آیا دیکھ کر آپ کو نظر ہی نہیں آتا آپ کو حضور فضول سرم کی شان تو نظر ہی نہیں آتی صحیح ہے نا تو آپ نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا قرآن و حدیث پر نہ آپ کے بڑے باپ دادا نے غور کیا کبھی ان کو تو ایسی چیزیں چاہیے ایسی, ایسی آیا نظر آنی چاہیے جس میں صرف اللہ کی تعریف ہو اللہ کے رسول کی تعریف نہ ہو بس اسی پر وہ فتوے لگاتے ہیں جناب اور جس میں سرکار کی شان بیان کی گئی ہے وہ آیات ان کو نظر ہی نہیں آتی وہ احادیث ان کو نظر ہی نہیں آتی ہاں اور پھر کہتے ہیں آپ جناب امام اعظم کا قول بتائیے فلاح کا قول بتائیے جب ان کو قرآن سناؤ حدیث سناؤ تو ان کو سانپ سونگ جاتا ہے اور آپ کو آپ کو اگر احناب کے حوالے سے اگر آپ کو دلائل چاہیے تو وہ بھی مل جائیں گے وہ بھی مل جائیں گے آپ کو اگر علم غیب پر مناظرہ رکھنا ہے تو بیٹا آپ کوئی ٹائم بتا دو آپ ابھی آ جاؤ ابھی کوئی ٹائم سیٹ کر لو چلو ہم بلا لیتے ہیں ہماری طرف سے آ جائیں گے کوئی بھی بھائی آ جائیں گے آپ اپنی طرف سے بتا دو کون آ رہا ہے آپ آ رہا ہو کون آ رہا ہے ہم بیٹھ کے بھی بات کر لیتے ہیں آپ کتابوں کے ریفرنس دے دیں گے کس کس کتابوں کے ریفرنس چاہئیں دیوبندیوں کی کتابوں کے ریفرنس دے دیں گے دیو بندیوں کے پیروں کے ریفرنس دے دیں گے کہ ان کے ان کے پیروں کو کتنا علم غیر تھا ان کے بھی واقعات آپ کو بتا دیں گے دیوبندیوں کے پیروں کے باری دلو باری دلو باری دلو سب بتا دیں گے اور آپ نے صوفی محمد کی بات نہیں کی آپ نے طالبان کی بات نہیں بتائی آپ نے دہشت گردوں کی بات نہیں بتائی مولانا فضل اللہ کون سی مدد سے اس سے پڑھا ہوا ہے کس مکتبہ فکر کا ہے صوفی محمد کس مکتبہ فکر کا ہے طالبان کس مکتبے فکر کے ہیں کیا یہ دیوبندی نہیں ہے اگر دیو بندی ہے تو پھر یہ دہشت گردی کیوں کر رہے ہیں یہ لوگوں کا گلا کیوں کاٹ رہے ہیں مسجدوں پر کس -کس حملے کیوں کر رہے ہیں جی مزارت کو بموں سے کیوں اڑا رہے ہیں ذرا ان پر بھی دو چار لانتے بھیج دو جناب ان کو بھی ذرا دو چار دو چار دفعہ ان پر لانت <سلام> بھیج دو صوفی محمد پہ اور جناب یہ مولانا <سلام> فضل اللہ پہ تحریک طالبان پاکستان پہ ان پہ دو چار لانتے بھیج دو ذرا ان بےغیرتوں پہ ان کتوں پہ جن کی وجہ سے آج لاکھوں مسلمان بے گھر ہوئے ہیں تو بجن بھائی آپ آ جائیں مائک پہ میں آتا ہوں ذرا میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مخصرت تموجن بھائی آپ روم میں موجود ہیں تموجن بھائی آپ روم میں موجود ہیں ملنگ صاحب آپ کے لیے ہوں میں صبر کرو ذرا صبر کرو دھیرے آؤ ہلکا ہو پانی شنی پیو ٹھنڈا شنڈا پانی چائے کافی صبر کرو ذرا ہلکے آؤ جی تو ارے تمہارے کول کا ہمیں پتا ہے مجھے سب پتا چل گیا ہے بابو میں نے سب سن لیا ہے سب دیکھ لیا ہے تم پہلے جا کے کمانڈر کی سکی کرو اس کو تم نے پاکستان بھیج دیا ہے سلوانے کے لیے یہاں پہ کوئی سینے والا نہیں تھا کوئی انگلینڈ چنگلینڈ میں امریکہ میں یورپ بر میں آپ کو کوئی سینے والا ہی نہیں ملا تھا جو اس کو جو ہے آپ نے پاکستان بھیج دیا کان صاف کرا مکھن ڈال کان میں گرم گرم تیل ڈالو سٹ سیٹ ہو جائے گا نہیں تو وہ ایسا کرو وہ جو تھانوی کی جو سوا تھا نا جو اپنے کان میں گھساتا تھا وہ گھساؤ تو ماننے کا تو بڑا شوق ہے اس کی باتوں پہ عمل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے وہ جو ایک بستر پہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ جو مامو والا واقعہ وہ سناؤں کیا پھر پھر صحیح ہو جائے گی آواز یار چنگے بندے ہو تم ادھر ایک تو مائک لے کے آتے نہیں اور بندہ ہی نہیں ہے بندہ ہے پھر ہاضر نازر پہ کیا بات کرے ہمر پہ کیا بات کرے وہ ملنگ ان کی ایسی بجائی تھی वो बेचारा पूरे मनाजरे के अंदर अपनी ही बातें यानी हमारे हकीदे हमें सुना रहा है वो इतना बेवकूफ है ऐसे बंदे को जो है करने के लिए लेकर आए कि जो पूरा मनाजरा जो है वो हमें ही सुना रहा है कि हमारे क्यादा बो क्या जाहिर के बच्चे तू वो बात कर जो तुम अपनी दलील ले रहे हो तू हमें रद्द कर तू हमें रद्द कर जो है वो हमें जो है वो हमारे हकीदे सुना रहा है بھائی دیکھو تم یہ کرتے ہو تم جو ہے یہ کرتے ہو تم جو یہ بھائی ہم تو مانتے نا ہم تو یہ مانتے ہیں ہم نے کب انکار کیا ہم نہیں مانتے بتا اپنا گیڈا جی انہوں نے دیکھے ابھی تک کوئی حدیث نہیں سنائی تو جہل کے بچے اس کو پاکستان کیوں بھیجا ہے وہ یہاں پہ کوئی سینے والا نہیں تھا کیا جو پھٹی تھی تو سینے والا یہاں پر نہیں تھا کیا ہے ہاں تو وہی بات ہے پہلے یہ تھا وہ اتنا گھبراہ گیا تھا میں آج جانے نہیں دوں گا کدھر نہیں جانے دیا تو پہلے اپنا گیتا تو بتا تھی ہمیں ہمارے ہی شعر سنا ہمارے لکھے ہوئے شعر سنا رہا ہمارے لکھے ہوئے شعر ہمیں ہی سنا, رہا, ہمیں ہی سنا رہا, رہا جی میں آج جانے نہیں دوں گا میں آج کرنے دوں گا میں آج وہ نہیں کرنے دوں گا کیسا جائے گا مجھے تو اس کی باتیں سن دونوں کہ ہنسی یارتی میں کہہ رہا تھا یار یہ لوگ کتنے بڑے بے ہیں اور پھر اس مزے کی بات یہ مجھے ان کا جو ہے نا وہ جو صدر جو تھا صدر جو تھا صدر مناظر وہ اس کو کہہ رہے گا کہ بھائی اس کو بولو تو جو ہے حدیث پر جو ہے وہ حدیث کی سندیں سناؤ تو وہ حدیث کی سنعدیں نہیں سنا رہا وہ حدیث کی ضعیف صنعت جو تھی وہ سنا رہا ہے باقی جو تین دوسری جو دو اور تھی ان پر بات ہی نہیں کر رہا اس پر وہ بات ہی نہیں کر رہا وہ بھائی اس کو کہہ ہے بھائی تم حدیث پر بات کرو حدیث پر جو ہے وہ اپنی صنعت کرو حدیث کی صنعت سناؤ حدیث کی صنعت سناؤ کوے کی آواز والا یار یہ رضا بھائی آج آپ نے کون سی بات یہ تو پرانی بات ہو گئی کوئی نئی بات بتاؤ کی آواز والا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں کیوں سناؤں ادیز پہ میں ان کا دوسرا صدر رہا ہے کہتا ہے آپ بھی کہتا ہے کہ بھائی جو ہے نا ہمارے جو ہے نا وہ حکیم الامت تھے ان کو جو ہے نا حکیم الامت کہو ان کو حکیم الامت نہیں کہو گے رحمت اللہ علیہ نہیں کہو گے تو ہم مناظرہ نہیں کریں گے بتاؤ یار اور تم بات کرنے آ تو ان کا جو ہے اس نے ایک مرتبہ بھی اعلی حضرت نہیں کہا ان کا جو کمانڈر تھا وہ کہتا ہے میں کیوں بولوں میں نہیں مانتا ان کو اعلیٰ حضرت میں نہیں بولوں گا تو بھائی ہمارے سنی مسلم بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نہ بولے میں تو بولوں گا تمہیں اگر یہ شوق ہے کہ میں ان کو حکیم علومت بولوں میں حکیم علومت بولوں گا لیکن میری بات سنو اور میری بات پہ دلیل دو ہم نے پورا مناظرہ جو ہے وہ سنی مسلم بھائی نے پورا مناظرہ جو ہے وہ ان کو ان کی کتابوں سے سنایا ان کی کتاب کہتا ہے جی ایک بھی قرآن اور حدیث نہیں سنائی تو پھر تم بول دو بھائی تمہاری کتابیں قرآن اور حدیث پہ ہے ہی نہیں تم یہ بول دو کہ تمہاری کتابیں قرآن و حدیث پہ ہے ہی نہیں یار یہ مائک جو ہے نا وہ دوسرا والا ہے اگر دے دیا نا یہ روئیں گے ویسی ایک کو ایک کی پھٹی تھی تو وہ ابھی تک سلانے یہاں پر پتا چلا بھائی ابھی اس نے خود آ کے مائک پہ بولا ہے وہ پاکستان سلوانے گیا خود بتاؤ کہ پہلے بستر پہ لٹا کے رکھا اس کو یہاں پہ جب یہاں پہ اس پہ علاج نہیں ہوا تو وہاں پہ پاکستان بھیج دیا وہاں پر اس کو بستر پہ سلا یہ بتاؤ تو یہ جو طالبان جو ہے یہ جو ہے سواد کے اندر گند مچا رہے ہیں یہ جو برخہ بردار فوج جو وہاں پہ بھاگ رہی ہے یہ جو برخوں میں آخر تم لوگوں کو گھسنے کا کیوں شوق ہے عورتوں کی جو ہے میں رہنے کا آخر تمہارا کیا جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیف صاحبہ یہ بھی کہتے ہیں جی میرے پاس مائک نہیں ہے میں مرغی ہوں میرے پاس مائک نہیں ہے میں جا وہ ہوں فلانا ہوں ٹمکانا ہوں کسی ہوں کسرا ہوں اور اب جو ہے جو ہے یہ کیا بولتے وہاں پر دیوبندی جو ہے نا وہ عزیزہ آنٹی بھی جو ہے وہ برقے بھاگ رہی تھی ٹھیک ہے نا وہ عزیزا ڈی برقع میں بھاگ رہی اس کو برکھے میں جانے کا بڑا شوق تھا اور اب جو ہے یہ طالبان بھی جو نا بھاگنے کے لیے برقعے لے رہے یہ آخر چکر گیا ہے یار یہ سمجھ سے باہر آخر جو ہے بندیوں کا اور برقوں کا کیا ریلیشن بنتا ہے سمجھ نہیں آ رہی مجھے پھر یہ دیکھیں انہوں نے جی وہ لال مسجد کے باہر عورتوں کو بھگایا پھر یہ بولے گا جی میں ہم نے کب بھگایا ارے تو تم نے تو ڈنڈا دے کے بھگایا تھا وہ جو تھا وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو غازی بولتا تھا اس نے ڈنڈا دیا تھا سب کو بولا باغو بار ڈنڈے لے لے گیا یار عورتوں کو ڈنڈے ہاتھ میں پکڑا دیے تم لوگوں نے لانا تو تم پر یار شرم کرو آیا کرو ڈوب مرو ڈوب مرو ڈوب مرو تم لوگ بھائی چلتا کدھر ابھی تو تم سنو نا بات ابھی تو باتیں شروع ہوئی اور تم جانے کی بات کرو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں پر لانا تو کہ تم لوگ عورتوں کو ڈنڈا پکڑا دیتے ہو عورتوں کے برخوں میں گس جاتے ہو یہ آخر چکر کیا ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی کوئی جو ہے وہ کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ بھائی اس کا کوئی علاج کچھ حکیم شکیم کے پاس جاؤ حکیم پودینہ بھی ہمارے پاس ایک ہے تو دیوبندی اور برخا یہ سی ان کا ریلیشن بنتا ہے ڈائریکٹلی دیوبندی از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو برقا دیوبندی از ڈائریکٹلی پروپورشنل برخا آخر وائ اس میں کیا ریزن ہے یار اس میں ریزن سمجھ نہیں آ رہی یار مجھے تو بڑا میں پریشان ہوتا ہوں بعض اوقات آخر چکر گیا ہے اور جو ہے پھر یہ بولتے ہیں جی ہم جو ہے پاکستان ہم نے بنایا شکل دیکھو تمہاری لانتی ہو تم اور پاکستان تم تو پاکستان کو کھا رہے ہو تم نے تو پاکستان میں جو ہے وہ لکیر کھینچ ہے تم تو اسرائیلی ایجنٹ ہو تمہیں تو اسرائیل سے مال آ رہا ہے انڈیا سے مال تم کھا رہے ہو تم جو ہے افغانستان کے تھرو انڈیا اور اسرائیل اور روس کا مال کھانے والے ہو تم کیسے خبیز ہو کہ تم اپنے ملک میں جو ہے چھد کر رہے ہو اپنی تھالی میں کا جس کا کھاتے ہو اسی کا چھد مارتے ہو ایک دیوبندی سے بولا ایک دیوبندی جو تھا ایک دیوبندی جو تھا وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم جو ہیں وہ ہم جو ہیں وہ پاکستان کو گالیاں دے رہے میں نے کہا بھائی تم پاکستان کو کیوں گالیاں دے رہے کہتا ہے ہم بھائی ملک میں نے ملک سے محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہتا ہے ملک کیا چیز ہوتی ہے ملک کیا چیز ہوتی ہے ہم ہم جرمنی میں رہتے ہیں ہم جرمن ہیں میں نے لانا تو شیفٹ تیرے منہ پہ کہ تو واقعی میں جرمن شیفٹ ہی ہے جرمن سیفٹ اس لیے بولا کہ شیفٹ جو ہے وہ کتے کا نام ہے وہ جرمن کا جرمن کا جو ہے نا وہ کتا اس کو شیفٹ بولتے ہیں تو جرمن کا کتا جو ہے نا وہ, وہ بات کر رہا تھا جرمن کی تو میں نے بولا یار تیسرا خبیز انسان ہے تو پاکستان کو بھول گیا کہتا پاکستان نے مجھے کیا دیا تو میں نے بولا بھائی پاکستان کے نام پر بھی تو, تو نے یہ جرمن میں جو نیشنلٹی لی ہے تو پاکستان کے نام پر ہی تو لئے پاکستان کے نام پر ہی تو, تو, نے تو کہتا نہیں, نہیں ملک کچھ نہیں ہوتا ہم دیکھو یہاں پر آزاد ہے ہم یہاں پہ نماز پڑھے ہم یہاں پر مسجد اور میں نے بولا تم نے کون سی مسجد بنا لی تم تو مسجدوں پر قبضہ کرنے والے ہو آج میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں اسپین جیسے ملک کے اندر یہ دیوبندی خبیز یہ خبیز الخبائز یہ تھانوی کے چیلے یہ میٹھی کے جو کھانے والے ہیں ان لوگوں نے پتے گیا کیا مسلمانوں کو بدنام کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کوئی کسر نہیں چھوڑی ان لوگوں نے اسپین کے اندر ایک مسجد ہے تارک بن زیاد وہ بنائی تھی سنیوں نے انہوں نے کر لیا قبضہ دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا تبلی جماعت والوں نے ٹھیک او یار چھٹ دیا کر چھٹ دیا کر مجھے بتا یار تمہاری بس بڑی تقریریں ہیں کرنے کو تقریریں تو میرے پاس بھی ہیں پھر تم لوگ مجھے بلاتے ہو اور مائکی نہیں دیتے تو یہ تو نا ہے نا یا تو بلاؤ نا اگر بلاتے ہو تو پھر بات کرنے کا موقع بھی دو تو بہرحال تمہاری زبان جو ہے وہ تمہارے ذہن اور تمہارے اباؤ داد کی عکاسی کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے یہاں پہ رٹ لگائی ہے کمانڈر بھائی کی تو کر رہے ہو تو میں بھی اگر کہوں کہ سنی مسلم جاہل کا بچہ ہے تو کیا یہ تم لوگوں کو اچھا لگے گا تو یہ بات ہے کہ جس طرح کی زبان جو ہے وہ تم لوگ اپنے لیے سننا پسند کرتے ہو اسی طرح کی زبان دوسروں کے لیے استعمال کیا کرو تو میں تو سوال یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا دی وائس آف سننا صاحب کہ آپ نے جو فتویٰ لگایا ہے کہ علم کیب کا انکاری جو ہے وہ کافی رہے تو اب میں نے یہ تو اتنی درخواست کی تھی کہ مجھے جو ہے وہ کسی حنفیہ کی حنفیا کے کسی فتوا کی کتاب میں سے دکھا دو یار تو یہ جو ہے وہ مجھے تم نے ابھی تک دکھایا نہیں ہے تم بات کر رہے ہو کہ جو ہے وہ طالبان کی صوفی محمد کی اور یہ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی کہاں کہاں چھوڑ رہے ہو تو میں تو جو ہے وہ ان سے یہی پوچھنا ہے میرا تو یہی سوال ہے جوان صاحب کیا عالیہ حضرت شیخ صاحب سیاح تو مجھے یہ پوچھنا ہے یار کہاں پر فکہ حلفیہ کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں مانتا وہ کافر ہے تو میں مائک کرتا ہوں بچپنہ سے جواب دینا اگر تقریر کرو گے تو میں چلے جاؤں گا پھر یہ نہ کنام نند بھاگیہ تو میں نے اتنی دیر بیٹھ کر گیا وہ پتا نہیں کیا کیا گالیاں سنی ہیں اور پتا نہیں کیا کیا گندی زبان استعمال کرتے ہو یار تم روم میں گیا وہ دیکھیں نہیں کہ کیسے موجود ہیں تاریاں اور پتا نہیں کیا کیا سسٹر کے نک موجود ہیں اور پھر بھی تم ایسی زبان جو ہو استعمال کرتے ہو بڑی یار شرمناک بات ہے اور ایڈمنٹ بھی بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں تو بھائی اگر شٹ اپ کرنا ہے تو باؤنس کر دو نا یار تو میں آیا تو کچھ تو بات کرنے دو تو دوسری بات یہ ہے کہ کمانڈر بھائی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا نہ میں کوئی جھوٹ بول رہا تھا ہمارے جو ہے وہ قابر کا یہی عقیدہ کہ حاجی صاحب نے بعد میں رجوع کر لیا تھا جس طرح احمد رضا خان صاحب نے رجوع کیا تھا اور میں یہی بتا رہا تھا کہ مفتی منظور احمد فیضی جو وہ بڑے بریلوی عالم ہے یوٹیوب پہ آپ کو ان کی ویڈیو بھی مل جائے گی اور ان کا فتویٰ ہے کہ نہیں میں فتویٰ دکھا سکتا ہوں یار تم یہ نہ کہ مجھے چیلنج نہ کرو میں صحیح کہہ رہا ہوں فتو ہے کہ جو ہے وہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے رجوع کر لیا تھا اور یہ جو چار بڑے جو بندیوں کی ان کو کافر نہیں کہا تھا یار فتوا دکھاؤ چلو شاہ یار یہاں پہ چلو پیش کرو یار فتوا دکھاؤ چلو ابھی ابھی جناب اس کا جو ہے نا اس کے پاس ہے فتوا جناب ابھی دیکھ لیتے ہیں چلو یار ذرا یہاں پہ لنک پیش کرو یار لنک پیش کرو یار ان کی جلدی جلدی یاد کرو ذرا ٹائم نہیں یار جلدی کرو یار وہ تمہارا ارشد مدنی نہیں ہے کہ ہندو کافر ہی نہیں ہے بھائی ان کو جو ہے کافی نہیں کہنا چاہیے دلیل دے رہا ہے کہ جو ہے نا جو کافر ہے وہ عربی کا لفظ ہے اور ہندو جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر جو ہے نا ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کا مطلب ہے پھر آپ قدانیوں کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے آپ, آپ جو ہے وہ کسی کو بھی کافی نہیں کہتے جناب کیا میں کہہ رہا ہوں کہ علم جو ہے وہ تو جناب جو کے پیچھے بس ہے یار کہ جو کافر ہے وہ لفظ عربی کا ہے اور ہندو جو ہیں وہ جناب انڈیا میں رہتے ہیں اس لیے ان کو کافی نہیں کہہ سکتے میں میں سب کے جاؤں جناب دے کیا بات ہے جناب آپ کی ارشد مدنی یہ پچھلے دنوں پاکستان کے دورے کے اوپر بھی آیا ہوا تھا منہ شکل والا رضوان مسئلہ نہیں سمجھا آپ نے میں نے نہیں مسئلہ سمجھا ارشد مدنی نے ہندو کی بیٹی ہندو کو بیٹی دینی ہے اس کو رشتہ اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح صحیح ہاں چلو یار ملان صاحب یار فتوا کا جو ہے وہ لنک پیش کرو بھائی جلدی کرو یار فتوا ہم بھی بھائی پڑھے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا حاجی صاحب نے تو پھر تم نے جو ہے وہ ان کی مطلب کتاب جو ہے وہ فیصلہ ہفت مسئلہ اور یہ وہ جناب ان کو کیوں اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگا کے یار پھیلا رہے ہو وہ تو پھر ان کو مطلب پورا قائد کو مانتے ہی نہیں تھے اور کہاں پہ انہوں نے کیا ہے رجوع اگر انہوں نے کیا ہے تو کوئی کتاب یار کوئی مطلب دکھا دو کہ جو انہوں نے مطلب لکھی ہو کہ میں نے آج کے بعد رجوع کر لیا ہے ٹھیک ہے اور میں جناب ان سے جو ہے وہ کرتا اپنی طرف سے جُڑ جس طریقے سے جو ہے وہ المحنت یعنی المت کا مطلب کہ ہندوستان کی تلوار ہسام الحرام یعنی مکہ اور مدینہ کی تلوار اس کے جناب جواب میں انہوں نے جو ہے وہ لکھی ہے المد یعنی ہندوستانی لوہے کی تلوار ہے تو یار ہسام الحرام کے سامنے جو ہے وہ لوہے کی تلوار کیا کام کرے گی یار اس میں بھی جناب انہوں نے جھوٹ بولے ہیں اب اس کی شرح جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اس وقت کے علماء جو, جو علا مائے تھے وہ تھے سنی جو مطلب سلطنت عثمانیہ کے ٹائم پر ان کو جناب خوش کرنے کے لیے ابن عبد کو لانتی خارجی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ لکھ کر بیچ دیا ٹھیک ہے اس میں جناب یہ بھی لکھ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ورندہ ہیں اور ان کی جو حیات ہے وہ دنیا بھی سی ہے آپ دیکھیں اب جناب اب اگر ان کی جو ہے کی کے اوپر چلے جائیں اور شاب ثقب نے بھی جو ہے وہ جناب بھابی خبیث ابن عبد کے فالوورز کو جو ہے بھابی خبیس بھی کہا گیا ٹھیک ہے اب آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں تو جناب ابن عبد الوہاب کو جناب مجدد دور پتا نہیں کیا کیا جناب اس کو لقب دیے ہوئے ٹھیک ہے پتا نہیں کیا کیا جناب جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آ, لقب دیے ہوئے تو یہ ناپ ان کی مطلب باتیں جہاں پہ جناب انہوں نے جو ہے وہ ڈالر کھانے ہوتے ہیں وہاں پہ جناب اس کو چینج کر لیتے ہیں ایک منٹ یار میں اس کا فتوا کھول یار یہ تو کھول ہی نہیں رہا وائرس यार یہ وائرس تو سینڈ کر رہے شرم نہیں آتی یار وہ میسج آگے سے آیا تم اس کے اوپر کلک کر لو یار اس کے اوپر کلک کرو نہیں کھلے گا تم خود جو ہے کر کے دیکھ لو پلاٹ کی طرف سے میسج آتا ہے کہ اس میں وائرس ہے اس کو مت کھولو یار جو بندی جو وہ ہےار آج کا آپ نے وہ دیکھا تلت حسین کے ساتھ لائیو وی تلتھ اس میں جناب اس نے کافی جو ہے نا نگا کیا یار ان کو اس میں اس نے جو کافی ننگا کیا ہے ایک منٹ یار میں جو ہے یعنی یہ کیوں نہیں بول رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقصرت ہوں بھائی کیا کریں کرنا پڑا یہ بھی کام کرنا پڑا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون سے خبیص کریں گے اور اس نے جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ لنک دیا ہے جس میں وائرس نظر آ رہا تھا کھولی کو نہیں رہا تھا پھر کہتا ہے کاپی بیسٹ کرو یہ کرو وہ کرو فلانا کرو <coughs> تو بہرحال اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے کوئی نہیں مسئلہ اچھا تو رضوان بھائی اگر آپ نے مائک پہ آنا ہے آنے مائک پہ تو لکھ دیتا میں چھوڑ دیتا رضوان بھائی رضوان بھائی مائک پہ آنا ہے ایک دفعہ لکھ دیں اچھا ٹھیک ہے آ جائیں سلام علیکم یار یہ میں نے پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ ان کے جو ہے وہ تھانوی صاحب نے اپنے گھر میں بیٹھ کر بنا لی ہے کیونکہ اس میں آپ کلیئرلی مطلب دیکھ لیں جو یہ مطلب جوابات دیے گئے وہ بالکل علماء علیہ سنت کا عقیدہ ہی نہیں ہے اس میں ایک جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جناب جنازے کی امامت کوئی نہیں کرا سکتا کیونکہ اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پلاتے ہیں اس لیے جو ہے وہ کوئی اور امام جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا ناؤزب اللہ معذ اللہ ہمارا تو بالکل یہ مطلب عقیدہ نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی جو سنی ہیں ان کے اوپر حج جو ہے وہ مطلب فرض ہی نہیں ہے تو نہ ہی جناب وہاں پہ جا کر جو ہے وہ حج کیا جائے تو یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ مطلب کیا ہوا دوسرا یہ یار یہ تو کوئی بھی بیٹھ کے جو ہے وہ جناب لکھ دے جو مطلب اسٹیمپ لگی ہوئی ہے نہ وہ جناب جو ہے یہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے یار اسٹیمپ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے جناب انہوں نے جو ہے وہ آہ آہ کام شروع کیے ہوئے یار ملن یہ کیا ہے کیا مطلب اس کی کیا مطلب کو کاد ہے جو تم نے یہ مطلب پیش کیا ہے اس کی مطلب اس میں کیا چیز لکھی ہوئی یار کوئی مطلب یہ کوئی ایسا تو کوئی بھی پیپر کے اوپر میں بھی لکھ کے جو ہے اس کے اوپر جناب جو ہے وہ اسٹمپ لگا جناب اشرف علی تھانوی ہیں آج کل جناب پانچ روپے میں جو ہے وہ اسٹمپ مطلب بن جاتی ہے یار عجیب بات کرتے یار عجیب بات کرتے یار ہیں تو یار تمہاری تم لوگوں کی جو ہے وہ مطلب جہازت یار اب میں اس کو کہہ سکتا ہوں اور جھوٹے تو تم لوگ یار جن کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے وہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں وہ دوگ بندی خود کتنے بڑے جوٹے ہوں گے یار اور لکھا ہوا ہے گنگوئی اور خلیل احمد امبیٹوی کو میں تو مسلمان ہی جانتا ہوں میں نے مولانا فیض منظور احمد اویسی صاحب کے جو ہیں کئی جو ہے وہ بیانے ہوئے ہیں تو یار یہ جوڑ کا جو ہے کوئی اور بات کیا کرو یار کو سچ بولا کرو یار جیب جو ہے وہ جو بندیوں والی جو ہے وہ لے کے آتے ہو یار دلائل بھی دلائل بھی لے کرتے ہم جناب تمہارے جو ہے وہ کابرین کی یار کتابیں پیش کرتے ہیں تمہیں لکھ کر جو ہے وہ متفتہ پیش کرتے یار ایسے تو میں جو ہے وہ بیس یار تو یار یہ بتاؤ نا وہ ارشد نے تو جو تمہارے ارشد مدنی نے کہا کہ ہندوؤں کو کافی نہیں کہہ سکتے تو وہ اس نے کہاں سے مطلب کون سی فکر حنفی کی جو ہے وہ کتاب میں سے یہ دلیل یاد لے کر ہے کہ ہندوؤں کو کافی نہیں کہنا اور پاک فوج کو جناب کافر کہنا ہے پورے پاکستان کو کافر کہنا ہے اور ہندوؤں کو نہیں کہنا یار یار یہ تمہاری جو ہے وہ مطلب ہندوؤں سے جو محبت ہے وہ کیوں نہیں جاتی یار کیا مطلب, مطلب یہ نوجہ کیا یار یہ جھوٹ کیسے ہے او بھائی جھوٹ کیسے ہے اخبار جو ہے وہ تو بھائی سامنے بالکل ہیں اور تم کہہ رہے جناب یہ جھوٹ ہے عجیب یار تم لوگوں کی جو ہے وہ تو بھائی اخبار کے اوپر مقدمہ کر لو جاؤ کیا تمہارے علماء نے جو ہے وہ اخبار کو جو ہے وہ سو کیا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اس کو کورٹ میں لے کر گئے ہیں عجیب یار تمہاری تم لوگوں کی جو ہے وہ باتیں ایسے یار یہ قدم سے جھوٹے مطلب لوگ ہیں کیا یار بندہ چاچو کرو شیاں چروتی ہو ہو یار یار مجھے کیا لنک دے رہے ہیں یار یار بکی تم تم جھوٹے اچھا اچھا یار بھی میں ہی جوتا لنک تم دیتے ہو اور پھر اوپر سے کہتے ہو کہ میں جھوٹا یار عجیب بات ہے ایک تو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ چیزیں لکھ کر لے آتے ہو ہے اوپر سے ہمارے اوپر جام بھی لگاتے ہو کوئی حال نہیں ہے یار حسین احمد مدنی اور کفایت اللہ نے ہاں بالکل جناب وہ تو اس نے لکھا ہے نا آ, حامد میر نے ملان صاحب ہے, وہ حامد میر کا آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کہ حسین احمد مدنی نے قائد اعظم سے قائد اعظم نے مطلب اس کو کہا کہ تم مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ اس نے پچاس لاکھ روپیہ مانگا تھا حسین احمد مدنی نے لانتی اس کی شکل آپ نے دیکھی اتنی منہوش شکل ہے میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے اگر کسی نے دیکھنی ہو تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پچاس ہزار لاکھ روپیہ اسے مانگا قائدہ اعظم سے کہ میں جو ہے وہ مطلب مسلم لیگ میں شامل مطلب ہو جاؤں گا پیسے لے کے کام کرنا ہے مطلب کے چینل پہ انہوں نے جو ہے جناب اسلام کو بدنام کروا دیا ہے وہ چینل پہ آ کے جناب انہوں نے پوری ڈاکومنٹری پیش کر دی کہ جناب مولوی عمران اور جناب وہ خسرو کی طرح وہاں پہ مطلب حاصل ہے پیسوں کے لیے نہیں نہیں پیسے بڑھاؤ پیسے بڑھاؤ مجھے زیادہ پیسے دو پھر دوں گا فتوا پیسے لو فتوے دو جناب پیسے مطلب دین کو جناب فار سیل ہے ان کے لئے دین جو ہے نا ہے دین کو دے جناب جتنا بیچ سکتے ہو بیچ دو یا شرم کرو دیو بندی ہو شرم کرو تم تو جو ہے تم نے تو جناب دین اسلام کو جو ہے بدنام ترین کر کے رکھ دی ہے بیچتے ہو بھائی تم لوگ تو دین بیچتے ہو پی لگے گیا آج کل جو ہے وہ ہندوؤں سے پیسے لے کے جناب پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف کہ جناب فوج کو مارو فوج کو جناب فوج جہنی ہے وہ جناب سب جناب جہنمی ہے صرف کللہ صوفی محمد جو ہے وہ جنتی ہے جناب تو یار یہ ان کی پرانی مطلب عادت رہی ہے آج کا آپ وہ لائف تلت جو ہے وہ آپ دیکھیں اس میں جناب اس نے ثابت کیا ہے کہ سعودی عرب سے جو ہے یہ وادی جناب وہاں پہ مطلب آ رہے ہیں اور آ کے جناب وہ لڑ رہے ہیں اور اس نے پاسپورٹ بھی دکھائے ہیں ان کے اوپر ویزے لگے ہوئے ہیں کہ سعودی عرب سے جاتے ہیں بحرین بحرین سے ایران اور ایران سے جناب بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں بالکل جناب ایڈ خور چھڈو یار ساحل صاحب کیا چھڈے یار کیا چھڈے آپ آپ مجھے بتائیں کیا چڈے جناب تو یار یہ تو جناب بالکل جناب اللہ ان کو غارت کرے یہ دیو بندی ہے وہ ہیں دونوں دونوں ہی بدبودار قوم جو ہے اس نے تو جناب دین اسلام کو بدنام کر دیا ہے اور پاکستان کے خلاف جناب کھل کے جو ہے اب ان کے چہرے سامنے آ ہم تو یار لوگوں کو دے رہا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی گندی قوم ہے یہ کتنی جو ہے وہ غلیز قوم ہے آپ نے وہ پکچرز دیکھی ہے جس میں وہ ہندوؤں تھے ان کے جناب ختنا ہی نہیں مطلب یو نو ہوئے ہوئے تھے وہ جناب وہ پکچر بھی ہیں وہ میں اس کا لنک نہیں دے سکتا روم میں کیونکہ وہ ذرا تھوڑی سیم کی پکچرز ہیں تو کسی نے اگر کسی بھائی نے دیکھنی ہے تو مجھے پی ایم کر دیں میں انشاءاللہ شاء آپ کو لنک دے دوں گا اسے میں آپ دیکھیں چلو ایس ایس جی صاحب اچھا چلے یار میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا ایک بات میں صرف یہ بتانے کے لیے آیا کہ سیف <coughs> اور ملن سنو یہ جو تم نے فتوا پیسٹ کیا نا یہ جو تم فتوا جو ادھر دکھا رہے تھے اس میں اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ ثبوت جو نا وہ یہ بنتا ہے کہ اس میں جو ہے نا خواجہ غلام فرید ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے پھر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے را اور ہا ٹھیک ہے پھر اعلی حضرت بریلوی لکھا ہوا ہے اور را اور ہا اب یہ فتویٰ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے علماء اکرام جو ہے نا ہمارے علماء اکرام کے اندر اتنی تمیز ہے کہ جب وہ اپنے اقابر کا نام لیتے ہیں تو ان کو پتہ ہے رحمت اللہ تعالیٰ پورا لکھنا ہے اور جو ہے کس کا نام پورا لینا ہے کس طرح لینا ہے جس طرح تم اپنے ان کا نام لیتے ہو حکیم الحکیم المت حکیم المت نہیں کہاں کا وہ حکیم تھا خسروں کا حکیم ہوگا وہ حکیم الامت حضرت مولانا چودھری چودھری پتا نہیں کہاں کا وہ خطروں کا حکیم دوائیاں دینے والا اس کو تم نے جو بنا دیا وہی کتابیں لکھو اس نے جب کتابیں لکھنا شروع کیا تو اپنے ہی پیر صاحب کو وہ کہہ رہے گا کہ جی میں اپنے پیر صاحب کی بات نہیں مانتا بتاؤ جی اپنے پیر صاحب کی بات نہیں مانا وہ جی وہ ایک اس نے بھی فیک فتوا دیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہے جی انہوں نے فتوا دیا ہے ذرا بتائے نا یہ کہاں سے آپ گے بتائے نا یا نس گیا اتنا وغیرہ تو نہیں ہے وہ نسنے والا لیکن لگ رہا ہے وہ نس چڑھا اور سیف صاحب اچھا بھائی یہ بتا دوں سیف کی آئی ڈی میں ایک جناب عزت ماں خسرا صاحب ہیں جو بڑے ہی تمیزدار ہیں اور یہ مائک پر تشریف نہیں لاتے ہیں کیونکہ یہ ہیں خسرے تو یہ جب بولیں گے تو جو ہے وہ ان کی جو ہے نا وہ ظاہری باتیں راس فاش ہو جائے گا تو کسی کا راس فاش کرنا اچھی بات نہیں ہے تو جب بھی یہ جو ہے نا سیف ال اے ایل انڈر اسکور ایس اے آئی ایف ڈیش جب آئیں تو جو ہے وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے مطلب عزت کے ساتھ جو ہے نا وہ بٹھانا ہے اور کوئی ان سے بدتمیزی نہ کریے گا نا پلیز یہ کوئی خسرے ہیں جب یہ خسرے ہیں تو اس لیے ان کو کوئی مائک پہ آنے کا بھی نہ بولیے گا پلیز تاکہ جو ہے نا کسی کا راست کاش کرنا اچھی بات نہیں ہوتی تو جو ہے یہ اپنے اکابر کو دیکھو پانچ پانچ ہزار روپے میں فتوا بیچنے والی قوم لانت ہے تم پر تم پر خنزیر کی لانت خنزیر کی آؤ جناب جی مائک چھوڑتا ہوں جو بندی جواب دو او ہندو تمہارے لیے نہیں جواب دو السلام علیکم و رحمت اللہ سنی ٹائگر بھائی آپ روم میں موجود ہیں وائس آف اہل سنت بھائی ہاں جا جا مائک بندی جواب دو اور دیوبندی جواب دے اور برکا پوسٹ جواب دو اور لانا تو لانا تو دیوبندی تھانوی خبیز کے بچوں تم جواب دو آنٹی الیزہ جواب دے دیں آج آنٹی اجیدا جواب دے, دے جواب دیں آزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بھائی یہ کون تھا اس ٹائیگر کون ہے کون فتح پڑ رہا تھا میں آپ آئے میں ذرا اس فتح کو پڑھوں دیکھوں تو پہلے ہی میں نے دیکھا جگہ فتوا لیکن یہ جامعہ یہ کون کس کس ٹینڈ لگی ہوئی ہے یہ آئے جناب آپ لوگوں میں سے آئے میں آتا ہوں میں. السلام علیکم السلام علیکم یار وہ جو ہے نا وہ گھر میڈ میں جیسے ہوتا ہے نا کہ مطلب دو نمبر چیزیں بنتی ہے نا لالا گوسا میں ہیں ہوم میڈ فتوا ہے جناب یعنی گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی مطلب بنا لے اپنے ہاتھ سے لکھ کے اس کو جناب اس کے اوپر سٹیمپ بھی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے لیکن وہ دکھتی نہیں ہے کہ مطلب کس کی ہے کہاں کی ہے اس تو ہے مطلب اسٹائم توانا کون سا کام ہے یار آج کل کوئی بھی جو ہے وہ اسٹمپ بنا لے لوگ جناب آلو کو آلو کو چھیل کے اس کی اسٹیمپ بنا کر لوگ جو ہے باہر کے ملکوں میں آتے تھے پہلے زمانے میں یعنی آج سے کوئی دس پندرہ سال پہلے آپ کو اگر یاد ہو دو. تو تو کیا, کیا افسوس کی بات ہے جی کول cool, بوائے uh, بھائی کیا افسوس کی بات ہے افسوس کی بات کیا ہے جناب کوئی آپ مجھے بتائیں گے روم میں سسٹر بیٹھی ہیں اور اب ابیوز کر رہے ہیں کون سی یار ابیوز کی ہے بتائیں گے مجھے میں نے تو کوئی ابیوز نہیں کی میرے بھائی خسرے ان کو کہہ رہے ہیں اور وہ ہیں بھائی خسرا کہنا تو کوئی یار اب یوز نہیں ہے تھانوی صاحب جو ہیں وہ آپ ان کی اپنی مطلب بکس آپ پڑھ لیں ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی خسرے تھے انہوں نے خود جو ہے اشرف مسوانے میں ان کی ولادت باسعادت کا واقعہ لکھا ہوا ہے آپ جا کے پڑھ لیں میرے بھائی میں اپنی طرف سے کوئی مطلب ایڈنگ نہیں کروں گا یار ٹھیک ہے تھانوی کی کوئی مطلب اولاد نہیں تھی اور اس نے جو اپنے واقعات لکھے ہوئے ہیں آج کل یہ مطلب برقعے پہن کے مطلب بھاگ رہے ہیں تو تو برقعے کون پہنتی ہیں آپ مجھے بتائیں خواتین پہنتی ہیں نہیں اگر مرد جو ہے وہ برقعہ پہنے تو وہ جناب خسرا ہی ہوتے ہیں مولوی عزیز جو تھا وہ کیا تھا وہ ایک نمبر کا جو ہے وہ خسرا تھا میرے بھائی تو ان کو عادت ہے یار یہ برقعے پہننے کی اور جناب چوڑیاں بھی پہنتے ہوں گے لپسٹک وغیرہ یہ سارے کام کرتے ہیں میرے بھائی ان کے پاس جو ہے وہ حیرت انگیز انکشافات اچھا حیرت انگیز انکشافات جناب تم بھائی بتا رہے ہیں کہنا ٹیک مائک فل ون می شور شو تو وجین بھائی ٹیک دی مائیک جناب اور اور میاں صاحب بھی اگئے اغل مصالح مرحبا بات یہ میں بس مائک چھوڑنے لگا ہوں کہ بہت جو ہے اللہ کا شکر ہے جناب کہ یہ جو پوری مطلب قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں اور جناب ننگے ہو گئے ہیں اور ایک بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو اس نے مطلب شروع کی تھی نا بہر صوفی نے کہ جناب پاکستان کا یہ اے آئین اور وہ اور اس سے ایک نئی بحث شروع ہوئی کہ پاکستان کے بنانے کے مطلب خلاف کون تھے یہ اکثر ان میں جو بندی تو ہے سر سے پیر تک ہی ہوتا ہے تو یہ کہتے تھے کہ جناب جو بریلوی علماء تھے وہ پاکستان کے خلاف تھے اب ہر جو ہے وہ سیاسی فورم میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ علماء ہند جو ہے وہ کون تھے جو پاکستان کے بننے کے خلاف تھے حسین احمد مدنی نے قائد اعظم سے پچاس لاکھ روپیہ مطلب مانگا آنند میر نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے تو اس کے خلاف انہوں نے جناب پاکستان میں بڑے جو ہے وہ جلد سے جلوس بھی کیے ہیں تو اس نے کہا میں تو کہتا ہی رہوں گا کچھ مرضی ہو جائے تو اچھا یار ان کو اور جو ہے وہ ننگا ہوں نگا دیں بھائی آ جائیں جی میں مائک چھوڑتا ہوں تو موجن بھائی کو ایک منٹ آنے دیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں جب آپ آ جائیے جی السلام علیکم جناب یہ میں نے پروگرام کا لنک آپ کو دی ہے یہ ضرور دیکھی سلطانواس پہنچا آج عام میر تو ادھر ایک مولوی تھا اس مولوی کی شکل آدھے کی شکل مجھے وہ ضور خواصر یاد آئی ہے حضور صلی اللہ کے حدیث سے جس حضور کے بارے میں گستاخی کی تھی اس شخص کی شکل دیکھے پھر اس نے لوگوں کی دکانیں لوٹی ہیں لوگوں کو لوٹا ہے پھر لوگوں کہ تم لوگ مرتب ہو تم لوگوں کی نکاح ٹوٹ چکی ہیں اور ایک کل کا آرٹیکل میں پڑھ تھا کہ ایک دن میں ایک طالبان کمانڈر نے تین شادی کی ایک دن میں تین شادی مطلب ان نے وہاں کی جو معصوم عورتیں کل آپ اگر ہارون رشید کا آج کا آرٹیکل اور کل والا پڑھے نا ون ٹو دو حصے ہیں کہ میں کبھی خواہش بخیر جاؤں گا تو وہ دیکھیں اسے کل پاٹوان آیا تھا آج اس کا پاٹو آیا ہے اور حامد میر کا بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں پچھلے اور وزیر سان تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس شخص کی شکل ہے اس مولوی کی جس دعوت دی تھی دکانوں کو لوٹا پھر اسے طالبان کو دعوت دی کہ آپ آئے? وہ لوگوں کے گھروں کو لو کہنا اور پھر یہ کہنا کہ جی یہ جو ہے تو آپ لوگوں کے نکاح چکے ہیں آپ لوگ مرکز ہو چکے ہیں مجھے تو یہ سمجھنی پڑیم میں نے آپ کو کہا تھا نا مولانا طیب کو یہ مانتے ہیں وہ مولانا طاہر کا شاگر تھا تو یہ مولانا طیب کی سیریم اس کے پاس سے نکلے ہیں یار میری عادت ہے میں آپ بار... کی بھاری کی روز ہی آگی سنی ٹائیگر ہو تو اپنے اپنے لیے ہوگی نام سے کوئی ٹائگر نہیں بن جاتا کام سے ٹائگر ہوتا ہے کوئی جم کیوں کی <laughs> <laughs> تو بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میں نے لنک دیا ہے یہ آپ ضرور ضرور دیکھیں آج ٹھیک دیکھ ہے نا پھر ان کی شکلیں دیکھیں آپ کی جو مولی تھیں وہاں پر انہوں نے پھر مسجدوں کو یوز کیا مسجد تباہ ہو گئی ان کی وجہ سے تو بس آئے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا السلام علیکم اور پھر ان کو بتائیں دیبندیوں کو یہ آپ لوگوں کی حرکات ہیں